الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دن سیرات مستقیم سیراتیا تمام حمدیں اور تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا مالک ہے بدلے کے دن کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا جن پہ تیرا غضب بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون السلام المرسلین والحمدللہ رب ہیرب گزشتہ دو درسوں میں مالک یوم الدین کی تفصیل اور تشریح کے سلسلہ میں باتیں آپ سن چکے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> درس میں نے گزشتہ برس میں زمانے میں اور جس دور میں اور جس وقت میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بڑے بڑے تین طبقوں سے پڑا تھا پہلا طبقہ مشرقین مکہ جن کے پاس آسمانی کتاب اور ہدایت موجود نہیں تھی رک بھی تھے اور قیامت کے منکر بھی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے واسطہ پڑا یہودی آسمانی کتاب تو کے قائل تھے اور عیسائی انجیل کو خدا کی کتاب تسلیم کرتے تھے اگرچہ یہ دونوں طبقے مشرک تھے کے قائل تھے حشر و نشر پہ ان کا ایمان تھا دوبارہ اٹھنا رب کے سامنے پیش ہونا جنت اور جہنم کے فیصلوں کا ہونا اس کو وہ تسلیم کرتے تھے لیکن آخرت کے بارے میں انہوں نے غلط نظریات اور غلط خیالات اپنے مقتدیوں اور اپنے مریدوں کے ذہن میں ڈار رکھے تھے قیامت کے وہ قائل ہیں لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم نے جانا ہے ہمارے سوا جنت کسی کو نہیں ملے گی قیامت کے وہ قائل ہیں مگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی لن تمسنالار ہم صاحب زیادے ہیں ہم پیغمبر زیادے ہیں ہم پیر زادے ہیں ہمیں آگ نہیں لگ سکتی اور اگر بالفرض محال ہمیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو بھی گیا تو ایام مادودہ گنتی کے چند دن ہیں اس کے بعد ہم نے پھر جنت میں آنا ہے ایک نظریہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا صورت آراف میں ان کا ایک کال اللہ نے نقل کیا سیو فارولنا ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں عقیدہ انہوں نے نظریہ انہوں نے یہ بنایا کہ نہ ابناء اللہ معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں احب اور ہم اس کے محبوب ہیں پیارے ہیں چنے ہوئے ہیں پسندیدہ ہیں پہلے انہوں نے عوام کے ذہن میں ایک نظریہ ڈالا یہ بعد میں کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں پبلک اسے پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی پہلے انہوں نے پبلک کے ذہن میں ایک اور نظریہ ڈالا صفحہ نمبر ہے 173 صفحہ نمبر ہے 173 اور سورت کا نام ہے سورت توبہ سورت توبہ کی آیت نمبر ہے تیس ایک سو تہتر نیچے سے تیسری سطر دیکھیں جناب مل گیا جی صفحہ نمبر ایک سو تہتر سورت کا نام سورت توبہ اور سورت توبہ کی آیت نمبر تیس کال الیہودو یہودی کہتے ہیں ازیرو نبن اللہ ہمارے پیغمبر ازیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں وکالتن نسارا اور عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ازہر اللہ کے بیٹے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ اللہ کے بیٹے قرآن نے جواب دیا ان کے اس قول کا فرمایا زال قولهم ہوم بے افواہم یہ ان کی بات ہے ان کے منہ سے جو بکتے جائیں کسی کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا ان کے منہوں سے یہ بات اور یہ کلمے نکلتے ہیں یوزاہ اونا یوزاہ اونا ریس کرتے ہیں ریس نقل اتارتے ہیں ریس کرنا نقل اتارنا پیروی کرنا ریس اتارتے ہیں نقل کرتے ہیں قول لذی نفرو من قبل ان کافروں کی جو کافر ان سے پہلے تھے جو ان سے پہلے کافر تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے یہ ان کی بات کی ریس کرتے ہیں تحم اللہ اللہ ان کو ہلاک کرے اللہ ان کو تباہ کرے اللہ ان پر لانت کرے انایو ان فکون کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہیں یہ کیا نظریہ اپنا لیا ہے انہوں نے کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسا اللہ کے بیٹے ہیں پہلے یہ منوایا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے جب لوگ اس سٹیج پہ آ لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی تو اب اگلی بات منوانی آسان ہو گئی مولویوں اور پیروں کے لیے نہ نو اللہ صرف ازیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ہم بھی اللہ کے وہ ہوں اور ہم اس کے کیا ہیں محبوب ہیں پیارے میں نے گزشتہ درس میں آپ کو کہا تھا کہ آئندہ درس میں میں اس بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا وہی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہودیوں کا یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ نے شادی کی اس کی بیوی تھی اللہ نے اس سے وظیفہ زوجیت ادا کیا اس کو حمل ٹھہر گیا ازیر پیدا ہو گئے اس طرح ازیر اللہ کے بیٹے عقیدہ نہیں تھا ان کا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا میری اس بات کو ذرا غور سے نوٹ کرنا اگر ان کا ازیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا تو پھر یہ کہنے کی قطن ضرورت نہیں تھی نہ نو ابنا اللہ کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے وہ تو اپنے آپ کو بھی اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں ان کا کیا نظریہ تھا کہ ہماری ماں کون ہے اللہ تو ہمارا باپ ہو گیا ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے ہماری ماں کون ہے ہم کس کی کوک سے ہم نے جنم لیا ہے اپنے آپ کو بھی اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں اور اپنے نبی کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اس معنی میں بیٹا نہیں کہتے تھے کہ جس طرح ماں کی کوک سے بیٹا جنم لیتا ہے اس کی ایک ماں ہوتی ہے ایک اس کا باپ ہوتا ہے اس معنی میں وہ بیٹا نہیں کہتے تھے نہیں کہتے تھے اتنے پاگل نہیں تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ نے کوئی شادیاں کی ہیں پھر ہم پیدا ہوئے ہیں یہ رنگ نہیں تھا ان کے کہنے کا بلکہ وہ جب کہتے تھے ازیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسا اللہ کے بیٹے ہیں ہمارا پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے اختیار میں کچھ عمل دخل رکھتا ہے اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو موڑتا نہیں ہے اور جس طرح اپنے کچھ اختیار باپ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے کر دیے ہیں اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا بیٹا بات منوا لیتا ہے اپنے باپ سے اسی طرح یہ ہمارے پیغمبر اور یہ جو بزرگ ہیں ان کی بات کو بھی اللہ رد یہ میں نہ تھا بیتا ماننے کا مشرقین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ آپ دیکھیں نہیں میں صرف آپ کو صرف حوالہ دے رہا ہوں سورج صافات ہے آیت نمبر ہے ایک زخرف ہے حامیم زخرو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ تعالی نے جواب دیا اس قول کا اللہ نے فرمایا جب میں فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تم اس وقت پاس موجود تھے تم نے دیکھا تھا کہ یہ مذکر ہیں یا مہنس ہے تم اس وقت پاس موجود تھے ایک جواب تو اللہ نے یہ دیا اور دوسرا جواب اللہ نے مشرقین مکہ کو یہ دیا کہ او مشرق اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور جب میری باری آئی ہے تو بجائے بیٹے بنانے کے بیٹیاں بناتے ہو بڑا انصاف ہے واہ بھائی تمہارا انصاف اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو میرے ذمے بیٹیاں لگا دی ہیں تم نے یہ وہاں اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی بیٹیوں کی طرح ہے جس طرح باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا چاہے اسے قرض لینا پڑے ادھار لینا پڑے بیٹی جو بات اپنے باپ کو کہہ دیتی ہے باپ اپنے بیٹی کی بات کو پورا کر دیتا ہے اسی طرح فرشتے جو سفارش کرتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو رد اس رنگ میں وہ بیٹا کہتے تھے پھر ایک دفعہ سمجھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی بی ہے پھر اس سے عیسیٰ پیدا ہوئے پھر اس سے ازیر پیدا ہوئے آپ کہیں گے اس کی دلیل اس کی دلیل میں پرانے پاک سے دیتا ہوں سفر نمبر ہے ایک سو نمبر ہے سترہ صرف 17 سفر نمبر ہے سترہ اور سورت کا نام ہے سورت ال 16 سولہ اور آگے 17 سفا آیت نمبر ہے ایک سو سولہ مل گیا جی سورت البقرہ کی آیت ایک سو سولہ وکالو اور کہتے ہیں کون یہودی اور عیسائی ان کا ذکر آ رہا ہے پیچھے وقالو اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی اتخا زلّا ہو اتخا زلّا ولدن ولد میں نا اولاد بیٹا اولاد اتخا بنانا اتخا بنانا, بنانا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی اتخا ذلح ہو بنا لی اللہ نے اولاد بنا لیا اللہ نے بیٹا ات خزا کا مینا پھر ایک دفعہ سمجھیے گا اتنا کا مہینہ کیا ہے بنا لینا اتنا بنا لیا اللہ نے بیٹا اب مجھے آپ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنانا اس میں جو فرق ہے ہر زی عقل آدمی پر وہ فرق واضح ہے مجھے اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہے بیٹا ہونا کوک سے جنم لینا اپنا نطفہ ہونا بیوی بی کی کوک سے جنم لینا یہ ہے بیٹا ہونا ایک ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا بیٹوں کی طرح اس کو چاہ لینا بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی جو ہیں یہ بیٹوں کی طرح جس طرح بیٹا اپنے باپ کی جائداد میں شریک ہوتا ہے جس طرح بیٹا اپنے باپ کے اختیار میں شریک ہوتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کے حوالے کچھ اختیار کر دیتا ہے یہ دکان تیرے حوالے یہ فیکٹری تیرے حوالے اس فیکٹری کا یہ شعبہ تیرے حوالے اسی طرح اللہ نے کچھ نظام ہمارے بزرگوں کے حوالے کر دیا ہے اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا مان لیتا ہے اسی طرح اللہ ہمارے نبیوں ولیوں کی بات کو بھی رد بنا لینا اور اب مجھے یہ بھی اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا تو آج کے مہربانوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے اللہ نے کچھ اختیار بزرگوں کے حوالے کیے اور اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے شادی سندا نہیں اور انہ دی موڑدہ نہیں بالکل عقیدہ ہے بالکل وہی نظریہ یہودیوں اور عیسائیوں والا وہ بھی یہی کہتے تھے یہ بیٹوں کی طرح ہے اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا جس طرح باپ بیٹے کی بات رد نہیں کرتا اللہ تعالی نے فرمایا اور مجھے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے سبحان اللہ مجھے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے میں کسی کو بیٹا کیوں بناؤں میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک کیوں کروں اور لوگوں باپ اپنے بیٹے کو اس لیے شریک کرتا ہے اس کے کوائے کمزور ہوتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو شریک اس لیے کرتا ہے اس کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اس کی قوتیں جواب دے جاتی ہیں اس پہ بڑھاپا تاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹوں کے حوالے کرتا ہے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے اللہ نے جواب دیا پہلا جواب سنو سبحان ہو پہلا جواب اللہ بیٹوں سے پاک ہے سب میری ذات بیٹوں سے پاک ہے میری ذات اولاد سے پاک ہے ایک جواب دوسرا جواب بلو معافی سماواتے ول ارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بیٹا بنانے کی زمین و آسمان کی ہر چیز کا اکیلا میں مالک ہوں کل الہو کا کانتون کا میں ہے آئزی کرنے والے کان تون کا میں ہے گڑ گر گڑانے والے کان تون کا میں ہے تجرب کرنے والے کان تون کا میں ہے فرما برداری کرنے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے جو آپ کے دل میں آئے ہمیں منظور ہے جو مزاج یار میں آئے ہمیں وہ قبول ہے اللہ فرماتے ہیں <وضح> کل لہو کان تون ساری کی ساری کائنات میرے سامنے آئزی کرنے والی اس میں نبی بھی ہیں اس میں ولی بھی ہیں اس میں شہید بھی ہیں اس میں صالحین بھی ہیں اس میں زندہ سارے میرے سامنے آج دی کرنے والے ہیں مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے آگے فرمایا بدی السماوات والارض نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور کیا مطلب نئے سرے سے نہ اس کا پہلے کوئی نقشہ موجود تھا نہ اس کا کوئی مثالا موجود تھا نہ اس کا کوئی خاکہ موجود تھا نہ آسمان کا نہ زمین کا یہ نئے سرے سے شروع میں ابتدا میں زمین و آسمان کو میں نے پیدا کر لیا تھا ارے جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کر لیا اس وقت تو حضرت و ذیر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت تو حضرت عیسہ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے آج تم کہتے ہو کہ میں نے اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیے آج مجھے حوالے کرنے کی اختیار ضرورت کیا ہے جب زمین و آسمان کو بنانے کا وقت آیا تھا تو میں اکیلے خدا نے بنایا اس وقت میرے ساتھ کوئی سانجی نہیں تھا کسی کا میں نے تعاون نہیں لیا ایک اور جواب اللہ کہتی ہیں ویزا کزا امرن فن نما یقول لہو کن <لَهُكُن> فکول <فَيَكُون> کزا فیصلہ کرتا ہے کزا ارادہ کرتا ہے کزا چاہتا ہے فیضا ویزا کزا اور جب وہ چاہتا ہے امرن کوئی کام جب وہ چاہتا ہے کوئی کام کوئی چیز بنانا چاہتا ہے کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے جب وہ چاہتا ہے کوئی کام فئی نما یقول لہو کن تو وہ اس چیز کو کہتا ہے کن ہو جا ف وہ چیز ہو جاتی ہے یہ کن اللہ کہتا نہیں ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ورنہ کن اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی اللہ ارادہ کرتے ہیں چیز بن جاتی ہے اللہ ارادہ کرتے ہیں چیز وجود میں آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں طاقت یہ ہے قوت یہ ہے ہمت یہ ہے طاقت یہ ہے اختیار یہ ہے ملک یہ ہے ملک یہ ہے مختار ایسا ہوں مختار ایسا ہوں مالک ایسا ہوں اقتدار یہ ہے اختیار یہ ہے کہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور پاگلوں جس کا اختیار اتنا ہو اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے کہ میرا کوئی کام رک گیا ہے تو اب میں نے اولاد بنانی ہے ان سے میں نے کوئی کام لینا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنانا یہ رد کیا ان کے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا یہ یہودیوں نے قیامت کے بارے میں یہ عقائد لوگوں کو بتلا رکھے تھے ایک عقیدہ ان کا قیامت کے بارے میں اور سنیے ایک عقیدہ ان کا قیامت کے بارے میں یہ تھا کہ جن بزرگوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں نا یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں قیامت کے دن یہ ہمیں چھڑا کے یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے شفیع ہیں یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے ان کو وہ مالک سمجھتے اپنے نبیوں ولیوں کو مختار سمجھتے کہ وہ بڑی قوتوں والے ہیں وہ بڑی طاقتوں والے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے یہ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا اور یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جبری سفارش ہوگی وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے اور ان کے ہم پیچھے چلیں گے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے جنت میں صرف ہم نے جانا ہے ہمارے سوا جنت میں کسی نے نہیں جانا اور ہمارے بزرگوں کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا وہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بیٹیوں کی طرح ہیں یہ جو عقائد تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ان عقائد پہ ضرب لگاتے ہوئے سورت فاتحہ میں فرمایا نہیں نہیں تمہارے سارے عقائد مالک یوم الدین قیامت کے دن کا اکیلا مالک کون ہے جزا کے دن کا اکیلا مالک میں ہوں اختیار سارا میرے پاس ہوگا اقتدار سارا میرے پاس ہوگا ہمارے سامنے تو کسی کو بولنے کی ہمت بھی نہیں دیکھیے ایک جگہ صفحہ نمبر چار سو ہے جی نمبر ہے چار سو تیئیس سورت کا نام ہے سورت حامی مومن اور آیت نمبر ہے سونا یو مت اس آیت سے پچھلا لفظ ہے یو مت قیامت کا ایک نام ہے طلاق نکلا ہے ملاقات سے طلاق ملاقات سے ملاقات کا دن جب سارے بندوں کی رب سے کیا ہوگی ملاقات ہوگی بات ہے لطیفے کی ایک جگہ پہ میں تقریر کرنے گیا ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اگر بندہ اپنی بیوی بی کو طلاق دے دے ایک طلاق دو طلاق تین طلاق کیا مسئلہ ہے میں نے کہا فارغ ہو گئی طلاق اس نے کہا جی وہ میں نے طلاق تو ضرور دی ہے لیکن وہ طلاق میں نے توے سے نہیں دی میں نے تو تے سے دی میں نے طلاق جو دی ہے وہ تے سے دی ہے جس کا میں کیا ہے ملاقات کا ملنے کا یومت طلاق ملاقات کا دن ملنے کا دن کیسا دن ہوگا وہ اس کا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں ذرا دیکھیے کیسا نقشہ کھینچتے ہیں یومہم بارزون جس دن وہ بارزون رب کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے ساری دنیا کھلے میدان میں آئے گی بارزون ظاہر ہونے والے نکل کر باہر کھڑے ہونے والے جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے لا فال اللہ منہم شی اللہ پر اس دن ان کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی ان کے اعمال سامنے ان کے سینوں کے راز سامنے کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی اچانک آواز آئے گی میدان معاشر میں ساری کائنات کھڑی ہے اچانک آواز آئی لمن الملک اليوم واقع. کس کی بادشاہی ہے آج ملک کس کا ہے آج اختیار کس کا ہے آج اقتدار کس کا ہے آج ملک کس کا ہے آج مرضی کس کی چلے گی آج لمن الملک اليوم تھوڑا سا حدیث کی طرف آئیے نبی پاک فرماتے ہیں بادلوں کی اوٹ میں اللہ تعالی کرسی عدالت پہ تشریف لائیں گے اور جس طرح ایک وزنی چیز کرسی پہ رکھی جائے تو لکڑی کسی آوازیں چی چی کی آوازیں نکلتی ہیں وہ اللہ جس کرسی پہ بیٹھیں گے اس میں سے آوازیں نکلنے لگیں گی بادلوں کے جھرمٹ میں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ رب العزت کرسی عدالت پہ یوں کا میں نا آج کس کی بادشاہی ہے کیا جواب ہے اس کا بولو کس کیا جواب ہے اس کا چھوٹا آدمی یا بڑا آدمی کوئی عالم یا جاہل کوئی عورت یا مرد ایک ہی جواب ہے بادشاہی کس کی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کس کی بادشاہی ہے آج کہنا چاہیے تھا مولا تیری چلو چھوٹے نہ بولتے بڑے بولتے چلو امتی نہ بولتے پیغمبر بولتے چلو مرید نہ بولتے ان کے پیر بولتے چلو مقتدی نہ بولتے ان کے امام بولتے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا تیری بات شاہی ہے لیکن دبدبا دہشت جلال خوف کا یہ عالم ہے کہ کسی کی زبان سے سچی بات بھی باہر نہیں نکل رہی بولنے کی ہمت نہیں ہے مولا تیری بادشاہی ہے کوئی نہیں بولتا نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی ولی نہ کوئی بزرگ نہ کوئی شہید نہ کوئی سالے کوئی بھی نہیں بولتا سناٹا چھایا ہوا ہے میدان میں ادھر سے آواز لگتی ہے لمن الملک الجاؤ آج کس کی بادشاہی ہے خاموشی جب تاری ہو گئی اللہ نے خود جواب دیا لاہ واحد ال آج اللہ کی بادشاہی ہے الواحد اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے دنیا میں تو تم نے اس کے شریک بنائے تم نے کہا یہ داتا ہے تم نے کہا یہ گنج بخش ہے تم نے کہا یہ لج پال ہے تم نے کہا یہ غریب نواز ہے تم نے کہا یہ گاؤں سے آزم ہے تم نے یہ کہا یہ کھوٹی قسمتیں ہے کھڑی کرتے ہیں تم نے کہا یہ جھولیاں بھرتے ہیں تم نے کہا میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے گا اتاروں گا دنیا میں تو تو یہ شریک اور سانچپن کرتا رہا آج بتا نا بادشاہی کس کی اقتدار کس کا ہے آج بس اللہ اکبر پر آگے سے جواب اللہ دیتے ہیں لاہ دل کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں او بندہ دنیا میں جب ہم نے تجھے پیدا کیا تجھے زبان دی دنیا میں پیدا کیا آنکھیں دی تری اختیار میں دے دی تیری زبان بول نہ بول اچھا بول برا بول قرآن پڑھ یا کوئی ناول پڑھ زبان تیرے اختیار میں دے دی قرآن پڑھ یا کوئی گانا گا لے اس سے آنکھیں تیرے اختیار میں دے دی اچھی چیز دیکھ یا بری چیز دیکھ دنیا میں جو اقتدار اختیار ملک بولنے کا دیکھنے کا ہم نے تجھے عطا کیا تھا او میرے بندوں آج تو وہ اختیار بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی نہیں آج بول نہیں سکتے ہو آج دیکھ نہیں سکتے ہو آج قدم اٹھا نہیں سکتے ہو آج کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے ہو آج تو تمہاری زبان بھی تمہارے قبضے میں نہیں ہے اور ساری کی ساری بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے المت تجزا کلفسن آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو بما کا سبت جو اس نے کمایا آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا لا ظلم یوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ جلدی لینے والا ہے دیر ہی نہیں لگے گی بہت جلدی حساب کریں گے وہ اندر ہوم یومل آزفا یوم دن قریب آنے والی یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے یوم الضیفہ قریب آنے والا دن میرے پیغمبر درار ان کو خبردار کر ان کو یوم الضفا قریب آنے والے دن سے جو بہت قریب آ رہا ہے کیسا دن ہوگا ازل کلو جس وقت بندوں کے دل اللہ اکبر جس وقت بندوں کے دل لدل ہلاجر ان کے گلوں کے قریب آ جائیں گے دل اپنی جگہ سے اچھل کے اس بندے کے گلے کے قریب آ جائے گا کاز وہ اپنے دل کو دبانے والے ہوں گے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے نیچے مال ظالمین من حمی اس دن ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست نہیں ہوگا حمیم پکا دوست گہرا دوست اس دن ظالموں کے لیے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی ولا شفی ان کا کیا میں نے کوئی سفارشی نہیں ہوگا ولا شفی ظالموں کا کوئی شفیع کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا یوتا جس سفارشی کی بات مانی جائے ایسا کوئی سفارشی قیامت کے دن ان کو نہیں ملے گا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید کر دی کہ قیامت کے دن اختیار اور ملک اور ملک اور اقتدار اور مرضی اور ارادہ کسی نبی ولی کا نہیں چلے گا اس دن اقتدار اور اختیار اور ملک اور سلطنت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی ایک جگہ اور دیکھیے چلے جائیے بالکل آخر میں پانچ سو چونتیس اور سورت کا نام ہے سورت الانفطار انفتار الانفطار صفحہ نمبر پانچ سو چونتیس آیت نمبر نو ہے جی کل بل تکزبونبی دین ہر گز نہیں بلکہ تم جٹلاتے ہو قیامت کے دن کو اے مشرکو اور اے میرے نبی کے مخالفو تم تکذیب کرتی ہو قیامت کے دن کی اور جزا کے دن کی وا علیہ کم لحافینا اور بے شک تم پر مقرر ہیں لحافینہ حفاظت کرنے والے کرامن کاتبینا بڑے معزز بڑے معزز بڑے محترم بڑی عزت والے کاتبینہ لکھنے والے تم پر مقرر ہیں تمہارا ایک ایک جملہ ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے وہ بڑے معزز لوگ ہیں وہ بڑی عزت والے لوگ ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھے ہیں تم پر وہ لکھ رہے ہیں یا لمونا مات ان الابرار لفی نئی من کیسے فیصلہ کریں گے ان نل ابرارا بے شک نیک لوگ لفی نئی من وہ کس میں ہوں گے نیمتوں میں بے شک نیک لوگ باغات میں بے شک نیک لوگ نیمتوں میں ول فجارا اور بے شک نافرمان فرمان لوگ جو ہوں گے لفی جہیم وہ آگ میں جھونکے جائیں گے نافرمان فرمان آگ میں ماننے والے نیمتوں میں یس لو نہا اس آگ میں ان کو وہ داخل ہوں گے قیامت کے دن و ما ہو منہا بغائے و ما ادرا کما یوم الدین تجھے کیا پتا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے یہ مال یوم الدین اسی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے مالی کی یوم الدین مادرا کا ماں یومین جانے تجھے کیا خبر وہ قیامت کا دن کیسا ہے سما مادرا کا ما یومین پھر کہتا ہوں سما پھر کہتا ہوں تجھے کیا خبر تجھے کیا علم کہ قیامت کا دن کیا ہے یومہ قیامت کا دن وہ دن ہے لا تملے کو نفسن لے نفسن شیا لا تملکو کرو میں نا نہیں مالک ہوگا نہیں مالک ہوگا نفسن کوئی نفس لے نفسن. کسی نفس کے لیے شیل کچھ بھی کوئی کسی کے بارے میں اختیار نہیں رکھتا لا تملکو کوئی اختیار نہیں رکھتا کے بارے میں سی کچھ بھی ومرو یو اور حکم اس دن کس کے لیے ہے امر اس دن کس کے لیے ہے یہودیوں کے اس نظریے کی تردید کی کہ بھول جاؤ اس نظریے کہ وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے یا ان کا کوئی اختیار ہوگا قیامت کے دن ان کا کت کوئی اختیار نہیں ہوگا سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ملی یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرو تم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کی بیٹی ہو اور تم میرا نام لے لو گی تو تمہیں رب چھوڑ دے گا عمل کرو بیٹی فاطمہ لا ام لے کو لکے من اللہ ہے لا ام کو میں مالک نہیں ہوں ل تیرے لیے میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے اللہ کے سامنے سی اگر تم پکڑ میں آ جاؤ تو میں تمہیں چھڑا لوں میں تمہارے لیے کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا پھر نبی پاک نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا یام اے میرے چچا عباس عمل کرو عمل کرو قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے چچا ہو میرا نام لوگے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا لا عملے کو لا کا من اللہ شعی قیامت کے دن میں تیرے لیے کوئی اختیار ہو نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے دنیا میں خیانت کی جس بندے نے دنیا میں چوری کی وہ چوری والی چیز اس کے کاندھے پہ لاد دی جائے گی میدان معاشر میں وہ اندھا آ مثلا نبی پاک نے مثال بھی دی اگر کسی نے اونٹ چوری کیا نا پورا اونٹ اللہ اس کی پیٹھ پہ لاد دی کوئی جانور چوری کیا کوئی سامان چوری کیا جتنا وزنی سامان چوری کیا یا کسی امانت میں کسی بندے نے خیانت کی وہ چیز اللہ قیامت کے دن اس کے کاندے پہ لاد دیں گے اس بندے کے کاندے پر اور وہ بندہ جب میرے سامنے آئے گا تو میرے سامنے آ کے کہے گا اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ آیا کچھ دماغ میں کہ نہیں آیا آیا کون کہتا ہے یا یا رسول اللہ ان کی مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اگسنی یا رسول اللہ یہ کون ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا, یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کرو اے اللہ کے رسول میری فریاد کو پہنچو آج دنیا میں یہ لوگ کہتے پھرتے ہوتے ہیں مسجدوں کے ماتھے پہ لکھتے ہیں اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ نوٹ کر لو اپنی کاپیوں پر اگسنی یا رسول اللہ مومنوں کی آواز نہیں ہوگی چوروں اور ڈاکوؤں کی آواز قیامت کے دن یہ لفظ کون کہیں گے چور خائن خیانت کرنے والے چوری کرنے والے بدماش وہ یہ لفظ قیامت کے دن کہیں گے اگست یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کرو یہ بوجھ میری پیٹھ پہ لاد دیا گیا اسے ہٹاؤ میری پیٹ پر اور نبی پاک فرماتے ہیں جب بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس بندے کو کہوں گا میں نے تو تجھے کھول کھول کے دنیا میں بتا دیا تھا کہ چوری کرنا گناہ ہے خیانت کرنا گنا ہے امانت میں خیانت کرنا گنا ہے تو نے دنیا میں میری بات پہ عمل نہیں کیا اور چوری کی اور خیانت کی آج اس کی سزا بگتنا چاہتا ہے اور مجھ سے فریاد کرتا ہے لا عملے کو لگ کا شیئن میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. <مال> میں کوئی مالک نہیں ہوں کوئی اختیار نہیں ہے میرا کہ میں تیرے بارے میں کوئی اختیار رکھتا ہوں تو مالی یوم الدین اس صورت فاتحہ کے اس جملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید کر دی کہ قیامت کے دن اختیار اور اقتدار اور ملک اور ملک اور ارادہ اور فیصلہ کسی نبی ولی کا نہیں چلے گا فیصلہ اور ارادہ اور بادشاہی اور اختیار کا چلے گا آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہوں گے ایک اس کی وضاحت کروں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ اب کہیں گے یہ شفاعت کے منکر ہو گئے یہ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں ہے نا بالکل نہیں شفاعت ہے لیکن جس شفاعت کا تصور یہودیوں کے ذہن میں ہے اور جس شفاعت کا تصور عیسائیوں کے ذہن میں ہے اور جس شفات کا تصور مشرقین کے ذہن میں ہے کہ جبری سفارش ڈنڈے والی سفارش ڈنڈے والی جبری کہری شفاعت غالبا کے لازمند منوائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں موڑتا قرآن اس شفاعت کا قائل نہیں ہے نہیں ہے قرآن اس شفاعت کا قائل قرآن کہتا ہے شفاعت ہوگی لیکن شفاعت اس وقت ہوگی جب اجازت کون دے گا دیکھیے ایک جگہ ف نمبر چار سو اٹھارہ ہے سورت کا نام سورج زمر ہے سورت کا نام سورج زمر سفر نمبر چار سو اٹھارہ اور آیت نمبر ہے ترتالیس پانچویں سطر ہے جی سفے کی چار سو اٹھارہ سفے کی پانچویں سطر ہے جی مل گیا جی امت خزو مندو نلہ شفا شفا جمع شفیع کی شفی ایک شفاعت کرنے والا شفا بولو بہت سارے شفاعت کرنے والے امت خزو ام اس کا میں نے کیا اتخو انہوں نے بنا لیے کیا انہوں نے بنا لیے مندون اللہ اللہ کے سوا شفا کیا بنا لیے سفارشی کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے کل میرے پیغمبر جواب دے اول کانو لا یم لکو ن کانو اگر چے وہ ہو جن کو تم سفارشی مان بیٹھے ہو جن کو تم شفیع مان بیٹھے ہو اگرچہ وہ ہوں لا یمل کو کہ نہ اختیار رکھتے ہو سیل ذرہ برابر پھر بھی شفیع ہوں گے ان کا اختیار کوئی نہ ہو پھر بھی سفارش کریں گے بلا یا کے لون اور اگرچہ ان کو سمجھ بھی کوئی نہ ہو وہ سفارش کریں گے نہیں میرے پیغمبر اگر تیرے اس جواب سے یہ مشرقین یہ یہودی جن کے ذہن میں غلط شفاعت کا نظریہ بیٹھ گیا ہے. اگر مطمئن نہیں ہوئے تو دوسرا جواب دے میرے پیغمبر کل میرے پیغمبر کہہ دے لاہ شفات و اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت جمی ساری مکمل شفاعت کیا مطلب یعنی میں اجازت دوں گا تو کوئی بولے گا میں اجازت نہیں دوں گا تو کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت ہو؟ نہیں ہوگی لہو ملک السماوات و اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی سمائی لئیے ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ایک جگہ اور دیکھیے تیسرا پارہ ہے جی تیسرے پارے کا پہلا سفا سفا نمبر ہے انتالیس سورت کا نام ہے سورت البا اور آیت نمبر ہے دو سو چون تیسرا سپارہ ہے جی اور جہاں سے رکو اس کا پہلا شروع ہو رہا ہے اس جگہ پہ آ جائیے جی یا آمنو اے ایمان والو انفقو کیا کرو خرچ کرو اے ایمان والو خرچ کرو مما مم رزقناکم نا خرچ کرو اس روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے کیسا عجیب انداز اپنایا رب نے اس لفظ پہ ذرا غور کرنا اگر اللہ فرماتے نا خرچ کرو اپنی دولت سے خرچ کرو اپنے مال سے خرچ کرو اپنے دولت سے تو بندے کو دیتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی میرا مال میری دولت میں نے کمائی اس میں سے میں دوں تھوڑی سی تکلیف ہوتی اللہ نے انداز کیسا اپنایا فرمایا دولت تیری نہیں ہے مما مم رزکنا کم اس مال میں سے خرچ کر جو ہم نے تجھے دیا میں نے دیا تیرا نہیں ہے میری عطا ہے اس میں سے خرچ کر اللہ کی راہ میں لگا من قبل ایاتی یا یومن اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے دن سے مراد کون سا دن ہے قیامت کا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لا ان فیے جس دن میں خریدو فروخت نہیں ہوگی اس میں تجارت نہیں ہوگی اس میں سودا بیچنا خریدنا نہیں ہوگا ولا خلت اور اس دن دوستی کام نہیں آئے گی ولا شفات اور اس دن شفاعت کام نہیں آئے گی ول کافرو نہ اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں. یہاں انکار کر دیا کس شفات کا انکار کیا جس شفات کا تصور کس کے ذہن میں تھا یہودیوں کے جس شفاعت کا تصور عیسائیوں کے ذہن میں تھا مشرقین کے ذہن میں خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد نہ پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد یہ جو شفاعت کا ایک تصور لوگوں کے ذہن میں آ گیا تھا اس کی تردید کی ولا شفات ال اس طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی آئیے کرسی میں اللہ کیا کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ الحیول لتا خزو سنتم ولا نوم اللہ کے سوائے الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں الحو وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو نہیں آئے گی الکیوم خود بھی قائم ہے اور ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے ساری دنیا کو تھام رکھا ہے لاتا خزو سنت ولا نؤم او اسے اونگ بھی نہیں آتی اسے نیند بھی نہیں آتی لہو مافی السماوات اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں وہ فی عرضے اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں منزلزی یشف انداز دیکھا ہے انداز من کون ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا نظریہ ہے وہ غلط من کون ہے منزلزی یشفا ہو کون ہے جو شفات کرے ان اس کے آگے کون ہے نام لو اس کا کون ہے جو میرے سامنے زبان کھولے کون ہے جو اس کے سامنے شفات کرے اللہ بےز نے مگر اس کی یہ شفاعت ٹھیک ہے کہ شفات ہوگی لیکن شفات کب ہوگی جب کون اجازت دے گا اور کس کے حق میں ہوگی مومنوں کے اور اس بندے کے حق میں ہوگی جس بندے کے حق میں اللہ اجازت ہو اس سے پہلے کوئی زبان نہیں کھول سکتا شفاعت ہوگی لیکن بیز اللہ دیکھیے ایک, ایک جگہ دیکھیں آج امام صاحب نے وہی صورت تلاوت کی مغرب کی نماز میں پانچ سو تیس سفا جی سورت کا نام ہے سورت نبا ام یتسالون لپارہ شروع ہو رہا ہے پانچ سو تیس صفحہ ہے. آیت نمبر ہے سینتیس نہیں پانچ سو تیس پہ آئیے پانچ سو تیس صفحہ. آیت نمبر انتیس آیت نمبر سینتیس مل گیا جی جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پیچھے جنتیوں کا وہاں کوئی بک بک نہیں ہوگی لا نفی یا لگون کوئی لغو گفتگو نہیں ہوگی ولا کہ زا کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں ہوگا جھوٹی باتیں نہیں ہوں گی بک بک وہاں نہیں ہوگی یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے جو اللہ تمہارا رب ہے کون رب رب السماوات وال ارض رب آسمانوں کا اور زمین کا وما نہما اور جو کوئی زمین و آسمان کے درمیان ہے ارحمان رب بھی ہے اور جائیے سورت فاتحہ پہ اب رب العالمین عالمین ساتھ اس کا ذکر کیا یہاں بھی دونوں سفتیں ملا دی اللہ نے رب آسمانوں کا رب زمین کا وما نہما اور جو کوئی زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ارحمان اور رب بھی ہے اور ساتھ رہمان بھی لا یملی کونا من ہو لا یمل وہ اختیار نہیں رکھتے وہ اختیار نہیں رکھتے من ہو اس کے آگے ختابل بات کرنے کا بولنے کا خطاب کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھتے کون سا دن ہے یوم یقوم الروح ہو جس دن کھڑی ہوگی روح مفسرین کہتے ہیں مراد ہے جبریل امین مراد ہے جبریل امین بھی کھڑا ہوگا جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین ول اور جس دن کھڑے ہوں گے فرشتے سب فن کتارے باندھ کے غلاموں کی طرح کتارے باندھ کے جس دن فرشتے کھڑے ہو جائیں گے لا کلونا یہ میں نا آپ کریں گے لا کلمونا کوئی کلام نہیں کرے گا کوئی نہیں بولے گا کوئی کلام نہیں کرے گا اللہ من آزن لہر مگر کلام وہ کرے گا جس کو کون اجازت دے گا یہ شفاعت ٹھیک ہے کہ شفاعت ہوگی لیکن بےز اللہ اس وقت شفاعت ہوگی جب اجازت کون دے گا اللہ اجازت دے گا وہ کالا اور جس کو جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی کالا وہ بات کرے گا ثواب ٹھیک ٹھیک یہ نہیں کہ وہ بھی اندھی میں دے بات اس کو بھی ثواب کی کرنی پڑے گی بات اس کو بھی ٹھیک ٹھیک کرنی پڑے گی مطلب یہ ہے شفاعت اس کے حق میں ہوگی جس کے حق میں شفاعت کرنے کی رب اجازت خوات ہوگی بچے کریں گے معصوم بچے شفاعت کریں گے حدیث میں آتا ہے جو بچے نابالغی کی عمر میں مر گئے چھوٹے چھوٹے بچے داغے میں دے گئے قیامت کے دن وہ بچے آئیں گے ان کے والدین بھی آ جائیں گے ان کے والدین اپنے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا زنجیریں پہنا کے جہنم کی طرف جب فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو اللہ نبی پاگ نے فرمایا وہ بچے اپنے ماں باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے ان کا راستہ روک لو ٹھہر جاؤ کالے جا رہے ہو جہنم میں کیوں انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے بچے کو کیا بتائے گناہ کیا ہوتا ہے گناہ کیا ہوتا ہے جی کیسے سمجھائیں ہم تو نہیں جانے دیں گے نہ بھائی نہ یہ ہمارے ماں, ماں باپ ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتائی تھی آج سے پچھلے سے پچھلے درس میں یوم یفر المرومن بیٹا بھاگے گا بھائی بھاگے گا بیٹا اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا تو میرا باپ نہیں ہے کون سا بیٹا کون سا مالک جس کو باپ نے پالا جس کو باپ نے پوسا جس کو باپ نے دکان دی مکان دیا مالک بنایا پیار کیا کاندھوں پہ اٹھایا جوانی چڑھا شادی کی مکان لے کے دیا جس بچے کے لیے باپ نے سب کچھ کیا وہ بیٹا ماننے سے انکار کر دے گا تو میرا باپ ہی نہیں ہے اور جس بیٹے نے باپ کا کچھ بھی نہیں دیکھا وہ جہنم کے راستے میں دیوار بن کے کھڑا تو کچھ بھی نہیں دیکھا اپنے باپ کا وہ تو تین چار سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا وہ بچہ وہ کہے گا وہ کہیں گے کدھر کہ कि جہنم میں کیوں کہ گناہ کیے کہ ہم نہیں جانتے گناہ کیا ہوتے ہیں کہ رب کا حکم ہے رستے سے ہٹ جاؤ رستہ چھوڑ دو رب کا حکم ہے بچے کہیں گے یا ہمیں بھی ان کے ساتھ جہنم میں لے جاؤ نہیں تو ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیجو حدیث میں آتا ہے فرشتے مجبور ہو کر واپس رب کے پاس آئیں گے با ماں باپ ان بچوں کے ان کے ساتھ ہیں اور بچے بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں فرشتے کہیں گے یا اللہ اسی تھے لہجا رہساں پر ہے لہجان نہیں دیں کیوں بھائی بچوں کیا بات ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کہ انہوں نے کرتوت کیے انہوں نے گناہ کیے اس کی سزا انہوں نے بھگتنی ہے ان کو جہنم میں تو ڈالنا ہم نے بچے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں بھی ہم نے ماں باپ کا کچھ نہیں دیکھا اور تم نے بچپن میں اپنے پاس بلا لیا اور آج بھی جدائی ڈالنا چاہتا ہے ان کو جہنم میں اور ہمیں جنت میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے گناہ کیے یہ آگے سے جھگڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے یہ جھگڑنے کی بات ہے یہ جھگڑتے ہیں جھگڑتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے آخر میں نبی پاک نے فرمایا جب تکرار آگے بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی جھگڑالو بچوں لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں اچھا بھائی جھگڑالو بچوں لے جاؤ اپنے ماں باپ تو بچے بھی شفاعت کریں گے حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا علما بھی شفات کریں گے مولویوں تھوڑیاں گالاں کر کرو ان کی ضرورت ہی پہ جانی ہے کیا متانے مطلب؟ علما کی ضرورت پڑنی ہے اور علما کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑنی ہے جب جنت میں پہنچ جاؤ گے اللہ آپ سب کو جنت کا حقدار بنا دے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اللہ آپ کو عطا کرے جنت میں جب پہنچو گے نا تو دودھ کی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں تخت لگے ہوئے ہیں سونے کے کنگن ہیں ریشمی لباس ہیں بوروں کا ذکر چلو نہیں کرتے ہیں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ان جنتیوں کو تو پھر اللہ تعال خود جنت میں تشریف لاتی ہیں اور غائبانہ آواز آتی ہے مانگو مجھ سے کچھ مانگو جنتی کہتے ہیں یا اللہ دودھ کی نہریں شہد کی نہریں باغات ہیں جو چاہتی ہیں مل جاتا ہے کیا مانگی اللہ فرمائیں گے مانگو یہ کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں موجود مانگے کیا اللہ کہیں گے ضرور مانگو اب جنتی آپس میں مشورہ کریں گے بھائی اللہ کوئی چیز دینا ضرور چاہتے ہیں بتاؤ کیا مانگیں تو سارے جنتی کہیں گے آؤ مولویوں کو پوچھیے بھائی کی مانگیے یہاں <تصفح> <تصفح> نہیں چھوٹ دی مولویوں کو ساری زندگی مولوی کے پیچھے مرنے کے بعد مولوی کے آگے اور پھر جنت میں بھی مولوی کے پیچھے علماء سے پوچھو کیا مانگیں سارے جنتی علماء سے پوچھیں گے اور علماء بتائیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ اپنا دیدار کروا دے اور پھر اللہ اپنے چہرے سے پردے ہٹا کے اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے یہ جنت میں سب سے آخری نعمت ہوگی آخری نعمت علماء شفاعت کریں گے شہید شفاعت کریں گے حافظ قرآن شفاعت کرے گا اور حافظ قرآن شفاعت کر کے اپنے اپنی برادری کے دس بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے امبیاں شفاعت کریں گے اور سب سے بڑی شفاعت ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت قبرا کہتے ہیں وہ شفاعت حضرت آدم کی امت کے لیے حضرت لو کی امت کے لیے حضرت ابراہیم کی امت کے لیے حضرت موسا کی امت کے لیے حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے حضرت ہارون کی امت کے لیے حضرت زکریہ کی امت کے لیے سارے میدان معاشر میں جتنے بندے کھڑے ہیں سب کے لیے نبی پاک شفات کریں گے یا اللہ دنیا بڑی تنگ ہے حساب کتاب یا اللہ شروع کرو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی شفات کو منظور اللہ اکبر لیکن جب نبی پاک روئیں گے سات دن اور سات راتیں عرص کے پائے کو پکڑ کے مقام محمود پر آنسو بہ رہے ہیں زمین تر ہو گئی ہے داری مبارک تر ہو گئی ہے روتے جا رہے ہیں روتے جا